الحمد اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچے گناہوں سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملب یاداقل ضور وال صلی اللہ حاجت شراباہ کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹے اعمال کرنا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال کرنا اگر کوئی آدمی نہ چھوڑے گنا والے کام کرنا نہ چھوڑے فالح سر اللہ حاجت شرابہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی روزہ محض شہری سے افطاری تک کھانا پینا ترک کر دینے کا نام نہیں ہے روزہ اللہ تعالی کی منع کردہ اللہ تعالی کی حرام کردہ تمام تر چیزوں سے تمام تر باتوں سے تمام تر افعال سے رک جانے کا نام ہے جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے بندہ ان سے رک جائے پاکیزہ تیبیزہ حلال مشروبات کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال قرار دیا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں ایک روزہ دار آدمی پر شہری سے افطاری تک ان چیزوں کا کھانا پینا منع ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتا کچھ پی نہیں سکتا حتیٰ کہ آج کل کی شدید گرمی کے اندر اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس ستا رہی ہو گرمی کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہوا جا رہا ہو وہ اس گرمی کا علاج کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے نہاتا ہے اپنے سر پہ پانی ڈالتا ہے جسم پہ پانی ڈالتا ہے تاکہ اس سے کچھ مجھے افاقہ ہو سکون ہو جائے اور جس وقت آدمی نہا رہا ہوتا ہے حسل خانے میں تنہا اکیلا کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے لیکن یہ روزہ دار آدمی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا اگر پینا چاہے تو پی سکتا ہے کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا کسی کو کچھ پتا نہیں چلنا اکیلا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا کرمی کی وجہ سے پریشان حال ہے پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ سورج کے غروب ہونے تک یہ تجھ پہ حرام ہے تو حقیقت اللہ تعالی بندے کی یہ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے پاکیزہ حلال اور طیب رزق سے تم رک گئے ہو ویسے ہی اللہ تعالی کا حکم کے اللہ کی حرام کردہ خبیص اور بری چیزوں سے باز آ جاؤ ایک آدمی وہ اللہ کا حکم مان کے طیبات سے رک جاتا ہے باقیدہ پانی وہ نہیں پی رہا فخل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں خبیث حرام کی ہیں بندہ اپنی زندگی میں ان سے بھی اجتناب کرے ان سے بھی بچے روزہ شہری سے افطاری تک کھانے پینے کا لیکن ساری زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے جن کو حرام قرار دیا ہے اللہ تعالی نے ان کو چیزیں قرار دیا ہے کہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہم نے حرام قرار دی ہیں انسان ان سے بعض آ جائے رک جائے تو غرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم انسائمن ان کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں لئی صلاح سیام ہی کہ ان کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا روزہ رکھتے ہیں روزہ دار ہیں لیکن اجر کیا ہے نتیجہ کیا ہے بھوک اور پیاس کیوں اللہ کی اقامات کو نہیں مانا سارا دن اللہ کی رافرمانی روزہ رکھا ہوا ہے گانا چلتا رہتا ہے روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بولتے رہتے ہیں غیبت چگلیاں کرتے رہتے ہیں رکھا روزہ ہوا ہے ماپور کے اندر کمی جاری ہے بک روزہ ہے اور طرح طرح کی اللہ تعالی کی نا فرمانی جاری ہو ساری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا ہاں جو آدمی روزہ رکھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا اعلان ہے اصمولی وہ آنا اجزی بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور اتنا اعلی اس کا اجر اور اتنی اس کی جزا ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ خود ڈائریکٹ اس روزہ دار کو اس کی جزا دیتے مدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزہ دار روزے کی تاریخ کرتا ہے اس وقت بھی اس کو ایک فرحت اور ایک خوشی ہوتی ہے اور جب روزے محشر اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا اس وقت بھی اس خوشی کا ایک عجیب عالم ہوگا اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک دروازہ رکھا ہے جس سے صرف اور صرف روزہ رکھنے والے لوگ داخل ہوں گے یہ ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی زندگی کے سارے گزشتہ کا محاف ہو جاتے ہیں رمضان سے لے کے رمضان تک جمعے سے لے کے جمعے تک ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جتنی خائیں ہیں غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کی سب معاف کر دیتا ہے بشرتی کے بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے یعنی یہ روزہ رمضان گناہوں کو جلا دینے والا ختم کر دینے والا ہے لیکن اس آدمی کے لیے ہے جو روزے کے قادے پورے کرے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے قما علیہ اللہ